دنیا ہے بڑی مختصر زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور آخرت یہ موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایسی زندگی ہے جو کی والی زندگی ہے دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے ساٹھ سال کی زندگی ہے سو سال کی زندگی ہے اصل جو زندگی ہے اس کے بعد آنے والی جو موت سے شروع ہوتی ہے اور جنگلت اور جہنم پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ آدھی اور کی والی زندگی ہے لہذا یوم آخرت پر ایمان یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع سے متعلق ایک موضوع جو اس سے پہلے یوم آخر کی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ بھی اسی میں داخل تھا لیکن چونکہ یہ موضوع بہت بڑا تھا اس لیے اس کے لیے ہم نے ایک مستقل دورہ علمیہ کرایا اس سے پہلے کہ جو دورہ ہوا جس میں دو مشاعر شریف لائے اور انہوں نے قیامت کے تعلق سے چھوٹی نشانیاں اور وہ نشانیوں پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موت سے بعد سے لے کر کے اور جنت جہنم اور اس طریقے سے آراف یہ جو سب مسائل ہیں جن کا ذکر آپ قرآن اور حدیث کے اندر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں ان موضوعات پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے دو عظیم شخصیتیں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں اور دونوں ایسے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شیخ ارفم صاحب اس سے پہلے آ چکے ہیں اس سے پہلے جو ہمارا ساتواں دورہ ہوا تھا یا سمجھ لیجئے کہ آٹھواں اور یہ اردو زبان کے اعتبار سے تو آٹھواں ہے بھی جو ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہندی زبان کی طرف سے بھی ایک دورہ ہوا تھا اس کو اگر شمار کر لیا جائے تو یہ نواں دورہ ہے انہوں نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر گفتگو کی تھی اور اس سے پہلے ہمارے شیخ فراز الحق صاحب تشریف لائے تھے جنہوں نے قتل حسین پر آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کی تھی اور کتاب و سنت کی روشنی میں صلاح صارحین کی منت پر اور اس روشنی میں ان کے تعلق سے کیا صحیح مناج ہونا چاہیے وہ سب کچھ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا میرے ساتھیوں یہ جو دورہ ہوتا ہے یہ کوئی عام دورہ نہیں ہے یہ خالص علمی اور تربیتی دورہ ہے اور اس پر ہمیں اللہ رب الامین کا شردا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہاں بیٹھ کر کے اتنے اہم موضوعات پر اور اس طریقے سے بڑی دقت کے ساتھ اور بڑی یعنی بڑی دقت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ان موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے اس پر جتنا بھی اللہ ابراہین کا شکر ادا کریں دعویٰ سچر کے ذمہ دار ہیں ان کا بہت ہی کم ہے یہ چیز آپ کو اپنے اپنے ملکوں کے اندر نہیں ملے گی نہ صرف اپنے ملکوں میں بلکہ یہاں بھی بہت س... یہ چیز آپ کو خال خال نظر آئے گی تو اس پر جتنا بھی اللہ ابراہیم کا شکر ادا کرے وہ ہمارے لیے بہت ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ہمارے لیے یہاں اکٹھا کیے ہیں کہ یہاں کتاب و سنت کی کا علم حاصل کرتے ہیں سلم صارحین کے محج پر اور اس کی نشر و کرتے ہیں علم یہ بہت ضروری ہے دعوت کے لیے علم بے حد ضروری ہے جیسے جنگ کے لیے ہتھیار چاہیے ایسے دعوت کے لیے ہتھیار کی حیثیت رکھتا اور دنیا میں جتنی بھی تباہیاں ہو رہی ہیں یا پیدا ہوئی ہیں اس کا واحد علاج یا واحد سبب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر علم نہیں تھا دنیا میں شرک پیدا ہوا علم نہ ہونے کی بنا پر اور آج دنیا کے اندر تباہی اور بدامنی اور تخریب کاری ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے یہ کہ لوگوں کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے اس سے دوری ہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بدمنی اور اس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات اور تخلیق کاری یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی اصل وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے وہ قرآن و حدیث کو سلب شالحی کے منہج پر نہیں سمجھتے قرآن و حدیث کے محسوس کو سلم سالین کے منحص پر نہ سمجھنے کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا علماء کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے کتاب و سنت کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے یا سلب سالین کے منحص پر نہ سمجھنے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج دیکھیے عرب ممالک کے اندر دیکھ لیجئے دنیا کے اور دیگر ملکوں کے اندر دیکھ لیجیے کس طریقے سے لوگ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں کاری کے واقعات ہو رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیسے کتاب و سنت کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ لوگ بھی کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اور سب کو کافر کہتے ہیں نتیجہ اس بات کا ہے کہ ان کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے سلو سالین کے منحص پر کتاب و سنت کو نہیں سمجھتے اور خود اپنے عقیدے کے مطابق دوسروں کو جو کافر کہتے ہیں جو کوئی بڑا بنا جیسے آج خارجی یا اس طریقے سے جو اس طریقے سے ان واقعات کے اندر جو ملوث ہیں آپ ان کے عقائد پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ان کا ان کی جو پہچان بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ حاکم وقت کے پر تنقید کرنا اور تو اور تنقید کرنا اور الگ اعلان اور جو ہے ان کے الگ اعلان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ایسے ہی دوسری جو سب سے بڑی ان کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے علاوہ قابل سمجھتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کے تعلق سے پڑھ رہا تھا تو ان کے جو الاد اور غالی قسم کے لوگ ہیں یہ جو حارجی ذہن رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کفر کیا اس کے بعد وہ پھر ایمان لے کر کے آ گئے یہاں تک ان کا عقیدہ پہنچا ہوا ہے جو اللہ کے رسور کے تعلق اس طریقے سے عقیدہ رکھے صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے عقیدہ رکھ کے رکھے انہیں کافر سمجھیں دنیا کے تمام مسلمانوں کا پھر سمجھیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا امام کیا تصور کر سکتے ہیں کیا کبھی ان سے دنیا کے اندر کوئی خیر ہو سکتا ہے کوئی فلاح ہو سکتا ہے جو اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ رکھیں اور اس طریقے صحابہ اور تعمیر اور اس طریقے دنیا کے اور مسلمانوں کے بارے میں جن کا یہ عقیدہ ہو اور حد تو یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں کے مرتکب کو وہ کافر سمجھتے ہیں اور خود وہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں مسجدوں میں نمازیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کے عملات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس طریقے سے خود خود خودکشی خود کرتے ہیں اور اپنی جان گوا دیتے ہیں یہ سب بڑے بڑے گناہ تمہارا عقیدہ یہ کہ بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا اور خود تم بڑے گناہوں کا مرتکب ہو رہے ہو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے علم سے دوری اختیار کی اور اللہ کے سن نے فرمایا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلف کے نیچے نہیں اترے گا یعنی ان کے پاس دین نہیں ہوگا اور اس طریقے سے ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا اسی لیے آج لوگوں کو علما سے دور رکھتے ہیں کہتے علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے باقاعدہ ان کے منشور میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور اس طریقے سے علماء سے لوگوں کو متنفق کرتے ہیں علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں تو میرے ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو ماحول بن رہا ہے یا جو ماحول بنایا گیا ہے اس ماحول کو دور کر... صحیح کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق علم حاصل کیا جائے شلب صارحین کے مناج ہی ان کے اندر ہمارے لیے نجات ہے یہی وہ منحج جو انسان کے اندر اقتدار پیدا کرتا ہے انسان کو ظلم و ذاتی سے روکتا ہے اور اس طریقے سے یہی وہ منحج ہے جو انسان کو صحیح راستے پر آمزہ رکھتا ہے اور کتاب و سنت کے محسوس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ہمارے اندر دعوت دیتا ہے اگر یہ منحج ہم سے چھوٹ گیا تو میں ساتھی دنیا کے اندر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر بدامنی اور تخریب کاری اور اس طریقے سے دہشت گردی کے جو واقعات اسی کا نتیجہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہے ضرورت اس بات کی اور علم کبھی بھی اس سے انسان کو مفر نہیں ہے خاص طور سے آپ جیسے لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں خدیب حضرات ہیں اور اس طریقے سے جو دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے تو علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کس چیز کی دعوت دے گا اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مشتا الز علیہ کے درمیان کیا ہے کہ علم جو لوگ حاصل کرتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں صحیح علم کو ان کا درجہ صدیقین کا درجہ ہے یعنی نبیوں کے بعد گویا کہ ان کا درجہ آتا ہے جو لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں کتاب و سنت کے علم کو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو الحمدللہ للہ سنٹر کے اندر یہ سارے مواقع آپ کے لیے میسر ہیں اور اس طریقے سے یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کو صحیح تعلیم دی جاتی ہے سلمف سالین کے منہج پر اور بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ سلم سالین کا منہج یہ بےحد ضروری ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے آج جو خوارج ہیں وہ بھی کتاب و سنت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن کی آیتیں پیش کریں گے حدیثیں پیش کریں گے لیکن وہ قرآن اور حدیث کو صلی کے منحج پر نہیں سمجھتے کیا یہ آیتیں آج ہیں کیا یہ حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی کیا صحابہ کرام کو حدیثوں کا علم نہیں تھا طاعین طب کو حدیثوں کا علم نہیں تھا لیکن خرابی کہاں ہے خرابی یہ ہے کہ وہ صلیف صالین کے منحج پر قرآن پر و حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں. ان کیا صرف آیت و ہیں اور اس جو ہیں شواب کی ہیں ان آیتوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اسی لیے وہ سب کو قابل سمجھتے ہیں گناہ کبیرا کے مرتب کو تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو سلف سالین کا مناج ہے وہ مناج نہیں سلف صالین پر منحج پر کتاب و سنت کو نہیں سمجھتے اور آج دنیا میں جتنے بھی مسالک ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے سب لوگ قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تفریق کیسے ہوتی ہے کیسے ہم سمجھ میں آئے گا کہ کون آدمی صحیح مناج پر ہے کون آدمی صحیح مناج پر نہیں ہے اس کا واحد پہچان کا پہچان یہ ہے کہ اگر وہ سلب سالیم کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھتا ہے الحمد للہ وہ سلیب کے مناج پر ہے اور سمجھنا ضروری ہے اور اس کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم سلب سالیم کے مناج پر ہے اس کا شبانہ یہ چپانا یہ, یہ, یہ جو ہے یہ سلب سالیم کے مناج نہیں ہے کہ ہم اپنے مناج کو چھپائیں کیونکہ آج یہی پہچان ہے جاننے کی صحیح راستہ کیا صحیح مناج پر کون تو بتانا مقصد یہ ہے کہ الحمد للہ صلی کے کی منحج پر آپ یہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ کو مسلح کیا جاتا ہے تاکہ اس طریقے سے جو باطل پرست لوگ ہیں اور اس طریقے سے جو جو باطل منہج کے لوگ ہیں باطل منحج جو طریقے ہیں ان سب کا آپ دندہ شکن جواب دے سکیں اسی لیے الحمد للہ آپ حضرات کو کے لیے جو اس میدان کے جو شناور ہیں اس میدان کے جو ماہر ہیں اور حمد اللہ جو چسکران و سنت کے چشمے صاف سے علم حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کا آپ کو یہاں پر دعوت دی جاتی ہے اور وہ آ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی محنت کے ساتھ مذکرہ تیار کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور آ کر کے آپ لوگوں کو سامنے یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لہٰذا اس موضوع کی یا اس دورے کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ دورہ آٹھواں دورہ ہو رہا ہے لہٰذا اب ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہیں اور مجلس کے آداب کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے الحمدللہ اس سے آپ لوگ آگے نکل چکے ہیں اب آپ حضرات کا ورمان شمار ہوتا ہے لہٰذا یہ سب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں اسی بات انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنے موضد مہمان شیخ فراز الحمد الحسار کو دعوت سفر دیتا ہوں کہ وہ آپ کا جو موضوع ہے وہ آخرت اور ایمان اور ہم نے اس کو تو حصوں میں تقسیم کیا ہے موت سے لے کر کے سمجھ لیجیے بعض تک یہ ہمارے شیخ کا موضوع ہے اور بعض کے بعد سے لے کر کے جنت اور جہنم تک یہ شیخ ارقم صاحب کا یہ موضوع ہے اور شیخ صاحب آپ لوگوں میں نئے نہیں ہیں اس سے پہلے آ چکے ہیں اور آپ یہ لوگوں کے مطالبے پر دوبارہ ان کو بلایا گیا ہے لہذا یہ سب ان کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ سب کے لیے ہمارے شیخ کے لیے بھی کہ الحمد للہ ان تک پورے میں انی پی ایچ ڈی میں ان کا داخلہ ہو گیا ہے اور یہ پہلا سال ہوگا ان ان کا اور اتوار ہی سے اس کی پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ شیخ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب اللہ نے ان کو موقعہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے علم کے راستے پر قائم رہیں اور اس طریقے سے اپنے علم کے اندر اضافہ کریں تو اللہ ربرامین ان کو مزید اور ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی ترویج دے اور ہم اپنے معذرت میں سے دوبارہ اعتماد کرتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع کی شروعات کرنا اور اس طریقے سے آپ حضرات سے بھی کہ آپ لوگ سکون کے ساتھ جمعی کے ساتھ اس پروگرام کو سنیں اٹینڈ کریں اور اس طریقے سے جو یعنی شیڈول ہے اسے بھی آپ لوگوں کے پاس ای میل کے ذریعے سے بھیج دیا گیا تھا اس لیے دوبارہ اس کو رپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ حکمام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابرامن ہمارے اس مجلس کو کامیاب بنائے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور جو علم حاصل کرے اس علم پر عمل کریں عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں اور دعوت کی راہ مجھے مشکلات ہے اس طور پر صبر کریں اللہ حرکان ہم سب کو توفیق توفیقام جزاکم اللہ خل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ